نہیں نہیں نماز میں حکم تو سب کا ایک ہی ہے نوافل کا حکم یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی ایک رکت میں دس مرتبے سور خلاص پڑھنا چاہے دوسرے میں بھی دس مرتبے پڑھنا چاہے اس میں کوئی حرج نفل میں نہیں لیکن دوسروں میں حرج ہوگا جی ہاں جی